الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعونه الى ربنا عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يبلغه فلا هادي له وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وانا وصيي تنى ولذ ينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى ثَلَاثَةَ الَّذِينَ كُلِّفُوا حَتَّى إِذَا قَضَى عَلَيْهِمُ الْأَجَلُ بِمَا عَرَفُوا وَقَضَى عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ آلْمَ الْجَاءَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ بزرگانے محترم برادران عزیز ہر سال جامعہ شرفیہ کا سالانہ جلسہ جمعے کی خطبے سے اور جمعے کی تقریر سے جلسے کا آغاز ہوا کرتا ہے اور دو تین دن تک وہ سلسلہ جلسے کا جاری رہتا ہے اس مرتبہ میرے قابل احترام دوستوں نے اور بزرگوں نے مجھے حکم دیا کہ میں جلسے کے پروگرام کا آغاز اور ابتدائی تقریر میں حاضر ہوں اس لیے آج آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں اور یہ تقریر جامع اشرفیہ کے سالانہ جلسے ہی کے سلسلے کی ایک تقریر ہے قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں یہ قرآن کریم کی ایک مشہور صورت سورہ توبہ کی چندائیتیں ہیں بعض صورتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ جن کے کئی کئی نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملکوز ہیں جیسے قرآن کریم کی ایک سورت سورہ تقاسر ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ مقبرہ بھی ہے اس لیے کہ مقابر کا اس میں ذکر ہے اللہ کو متقاصر و ہٹتا ذرت مقابل اسی طریقے سے قرآن کریم کی اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ برات بھی ہے اور یہ قرآن کریم کی وہی مشہور صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت آیت رحمت نازل نہیں ہوئی اور تلاوت بھی نہیں کی جاتی ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے آپ اوپر سے چلے آ رہے ہوں لیکن اگر آپ اسی جگہ سے تلاوت شروع کریں تو چونکہ آداب تلاوت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہوتی ہے اس لیے یہاں بھی یہ آیت رحمت تلاوت کرنی ہوگی یہ وہ مشہور صورت ہے مولانا رسول خان صاحب کو مطلب یہاں پہ شرح ہے نا دیکھنا بھائی اسے ہٹا لو راستے سے ہٹاروں کا بھی پاؤں ہے یہاں پہ وقفا وسلام جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی یہ وہی مشہور صورت ہے جس کے شروع میں آیت رحمت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی سورہ برات بھی اس کا نام ہے اور سورہ توبہ بھی اس لیے کہ پرانے کریم کی اس صورت میں اللہ تعالی نے قبول توبہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو ان صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین سے متعلق ہے جو غزب تبوت کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورج پبا ہے اور جہاں تک واقعات کا اور قصوں کا تعلق ہے اگر قرآن کریم کو تین حصوں پر تقسیم کیا جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ جس میں ترغیب و ترغیب کے جزا اور سزا کے جنت اور جہنم کے واقعات اور حالات اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اور دوسرا حصہ قرآن کریم کا وہ ہوگا کہ جس کے اندر حلال و حرام کے اور جائز و ناجائز کے احکام اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اور تیسرا حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے قصے واقعات حالات جن قوموں پر اللہ نے احسانات فرمائے ہیں ان کے واقعات بھی جن پر خدا کا عذاب ہوا ہے ان کے واقعات بھی پورا ایک سلوس قرآن کریم آپ کو ایسا ملے گا کہ جس میں اللہ تعالی نے واقعات اور کس سے بھی بیا فرمائے وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی واقعہ کوئی حکایت اور کوئی قصہ بیان کیا جائے تو اس کا اثر انسان کے دل پر بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور وہ اس کا اثر بہت زیادہ قبول کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اخلاق کی کتابیں چاہے وہ عربی میں ہوں چاہے وہ فارسی میں ہوں چاہے وہ اردو کے اندر ہوں عام طور پر اخلاق کی کتابیں حکایات قصے اور کہانیوں کے اندر ہوتی ہیں اس لیے کہ جب کوئی قصہ کوئی کہانی کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو تعلیم ہمیں دی گئی تھی وہ صرف تعلیم ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا اثر بھی دیکھ لیا ہے اس لیے وہ انسان کے دل پر زیادہ اثر انبو اسی لیے قرآن کریب نے کہا لقد کا نفی قصص ہی معیبرت اللہ البا اس میں بھی اللہ تعالی نے قبول تو ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو تین جلیل قدر صحابہ سے متاثر ہے اس کو میں نے اس لیے منتخب کیا کہ اس واقعے میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے ایک در سے ہے اور اس سبق کو صرف پیش ہی نہیں کرنا ہے بلکہ یہ کہ اپنے آپ کے لیے بھی اس کو نصیحت اور معذت کا ذریعہ اس کو بنانا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور زندگی میں سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے اس لیے کہ سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے اور سن نو ہجری کے اندر تبوک کا یہ واقعہ پیش آیا ہے دس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا ہے اور گیارہ کے شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے غزوہ تبوک تاریخ اسلام کا ایک بڑا مشہور غزوہ اور بڑا مشہور جہاد ہے اور یہ وہ جہاد ہے کہ جو ایسے وقت میں پیش آیا کہ جب مدینے میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے قہد پڑ گیا معاشی طور پر لوگ پریشان تھے اور ایسے واقعات کہ جو معاشی پریشانی کے ہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمع کی زندگی میں ایک دو دفعہ نہیں کئی مرتبہ پیش آئے اور میرا خیال ہے کہ جب سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر شاہب ابی طالب میں تشریف لے گئے ہیں اور تقریباً تین سال کا زمانہ آپ نے وہاں پر گزارا ہے جو غربت جو تنگی جو فقر و فاقہ اس وقت مسلمانوں کو وہاں پیش آیا میرا خیال ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے دن آنے والے حضرت نے رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم کئی دن سے فاقے سے تھے پریشان ہو کے رات کو غار سے باہر آئے میرا ہاتھ کسی چیز کے اوپر پڑا جو گیلی گیلی سی تھی معلوم نہیں کیا بھوک کے مارے میں اسے کھا گیا اور اب تک مجھے پتا نہیں چل گیا بعض اوقات چمڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر مل جاتا تھا تو اس کو پانی میں بھگوتے تھے اور بھگو کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنی جان بچاتے تھے شاد ابی طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتویں سال سے قیام آپ کا شروع ہوتا ہے اور نبوت کے دسویں سال میں جا کے ختم ہوتا طویل زمانہ ہے اس سے زیادہ فقر و فاقہ کبھی نہیں آیا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے دینی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غربت اور فقر و فاقہ ہے ہلاکت ہے میرے خیال میں وہ صحیح نہیں کہتے اس میں شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا دلل فخر اکو کبھی کبھی فقر جو ہے انسان کو کفر کے کنارے تک پی لے جاتا ہے لیکن اگر ہمارے اندر پہلے سے دین ہو اور دین کی حقیقت کو ہم سمجھے ہوئے ہوں ہمارے رگ و پے میں اگر دین داخل ہو ایک فاقہ نہیں لا فاقے بھی اگر آئے تو مسلمان کو ہلا نہیں سکتے آپ بتائیے کہ شاہ علی طالب میں مسلمانوں کی جس طریقے پر زندگی گزری کیا کسی ایک مسلمان نے بھی یہ ارادہ کیا کہ چلو ہم مشرقی مکہ کے ساتھ مل جائیں کسی ایک نے یہ ارادہ اور یہ خیال کیا کہ ہم اسلام کا دامن چھوڑ دیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیں نہیں اور آج کوئی تقریباً ڈیڑھ سال یا دو سال کی بات ہے ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے کسی کا خط اور کسی کی چٹھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص کسی پادری کے پاس عیسائی ہونے کے لیے جا رہا تھا اسے میں نے آپ کے پاس نہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں جا رہے تھے پادری کے پاس کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ عیسائی ہوں اور میں نے دیکھا کہ ان کے سر پہ جو ٹوپی تھی وہ بھی قیمتی ہے جو کپڑے تھے وہ بھی قیمتی ہے جو جوتا تھا وہ بھی قیمتی ہے کہنے لگے کہ میں غربت سے مجبور ہو کے اور پریشان ہو کے میں جانا میں نے اپنی طرف سے اور بعض احباب سے بھی میں نے کہا میں نے کہا کہ ابتدائی طور پر آپ ان کی امداد کریں اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آج آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ بے شک آپ تکلیف میں ہوں گے لیکن ایسی تکلیف میں نہیں ہے کہ جیسی تکلیف میں صحابہ سے چابیاں بتا دی کبھی کسی ایک کے بارے میں بھی یہ سنا کہ کسی نے یہ خیال کیا ہو کہ وہ دامن چھوڑ کے چلا جائے رسول اللہ کا آپ نے کیا سوچ بہرحال امداد کر دی پندرہ بیس دن کے بعد پھر آ گئے اور کہنے لگے کہ جی وہ تو کچھ میرے لیے ایسا انتظام نہیں ہوا یہ نہیں ہوا کیا کروں پھر میں چلا ہی جاؤں پادری کے پاس میں نے کہا کہ جی بات اصل میں یہ ہے مجھ سے اس وقت بھی غلطی ہوئی جو میں نے آپ کی امداد کی تھی دراصل جسے جانا ہے اس کو چلا ہی جانا چاہیے ایسے لوگوں کا اسلام میں رہنا چاہیے فرمایا کہ ہر کے خواہد گوبیاؤ ہر کے خواہد گوبرو ہر کے خواہد گوبیاؤ ہر کے خواہد گوبرو دارو گیرو حاجبو دربادری درگاہنی نہ ہم نے اسلام میں لانے کے لیے ایجنٹ مقرر کیے ہیں اور نہ ہم نے حاجب و درمار مقرر کیے ہیں کہ کسی کو جانے نہ دے جس کا جی چاہے جائے جس کا جی چاہے آئے تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بہت سے اناری قسم کے حکیم اور طبیب ملت مسلم کو مریض سمجھ کے ان کے, کے سرہنے بیٹھ کے نبز ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہاری بیماری کیا ہے تمہارا علاج کیا ہے تمہاری دوا کیا ہے حالانکہ یہ ایسے حکیم ہیں کہ جو میرے خیال میں نہ یہ مرض کو پہچانتے ہیں نہ انہیں علاج کا کچھ پتا ہے نہ انہیں دوا کی کوئی خبر ہے جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سرہانے بیٹھے ہوئے طبیب کو ڈانٹ کے یہ کہہ دیا تھا فرمایا کہ اثر بالی نے من برخیز اے نہ تبیب بالی بالین من برخیز اے نادا طبیب درد مندے عشق دارو بجیدار تو سمجھا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے میری بیماری پیٹ میں ہے نہیں میری بیماری پیٹ میں نہیں میں مریض عشق ہوں میں محبوب کی زیارت کر رہا محبوب کا دیدار میسر آجا جانا ہی میری تمام بیماریوں کا علاج ہے لوگ کہتے ہیں فلاکت غربت تنگ دستی ان چیزوں کی وجہ سے قوم گرتے گرتے گڑھے میں گر گئی اور ایک زمانے میں لوگوں نے کہا کہ جب تک مسلمان لکھپتی اور کروڑ پتی نہیں ہوگا ترقی کر ہی نہیں سکتا لکھپتی کروڑ پتی بن کے بھی آپ نے دیکھ لیا شاید جب تک اس کو بھوک لگتی تھی تو خدا کو یاد کرتا تھا اور لگ لکھپتی کروڑپتی بننے کے بعد نہ خدا کا خوف اس کے دل میں رہا نہ انسانوں کی ہے یا ری بات اللہ میں اقبال محروم کے دو شیر مجھ کو یاد آ گئے یہ میں اس لیے ارض کیا کرتا ہوں کہ بہرحال ہم لوگ تو اصل میں مشرقی اور پرانے زمانے کے مولوی ہیں آپ کے سامنے لیکن جو مغربی طرز سے سوچتے ہیں ان کی بھی سنی فرمایا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں جہاں میں جہر اگر کوئی آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں ان آو... کی بھی سن لی گیا تو خیر بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدینے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے کہہ پڑ گیا مسلمان پریشان ہیں کسی دشمن نے یہ خبر بادشاہ روم کے پاس پہنچا دی اور اس طریقے پہ پہنچا دی کہ مسلمان غربت اور فاقے کی وجہ سے پریشان بھی ہیں اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور اس وقت مدینے میں مسلمان ایسی حالت میں ہیں کہ اگر ذرا سا بھی حملہ کر دیا جائے تو بس اسلام بھی ختم اور مسلمان بھی ختم روم کے بعد شاہ نے یہ ارادہ کیا کہ حملے کے لیے یہ موقع سب سے اچھا ہے کہ جب مسلمان غربت اور قحر کی وجہ سے بھی پریشان ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے اب ان کا کوئی والی و مددگار بھی نہیں ہے یہ بہترین موقع ہے شاہ روم نے تقریباً 40 ہزار کا ایک مسلح لشکر تیار اور وہ چل کر شام کے علاقے میں آ بھی گیا اس زمانے میں شام کے اور مدینے کے درمیان تاجروں کا آنا جانا تھا ایک تاجر نے آ کر یہ خبر دے دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج رومیوں کی آئی ہے شام میں جمع ہوئی اور بڑا زبردست حملہ ہونے والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع مل گئی آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع کیا حالات بتائے اور فرمایا کہ لشکر تیار کیا جائے اور یہی وہ لشکر ہے جس کی تیاری کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کے آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اپنے گھر کتنا چھوڑا یہاں کتنا لائے تو صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں گھر پر خدا کا اور اس کے رسول کرنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی رقم اور میرے ذہن میں اس کی صحیح تعداد نہیں لیکن شاید چار ہزار درہم کے قریب رقم انہوں نے دی اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کو غنی دولت مند بنایا تھا اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حصہ لیا دوسرے صحابہ نے بھی حصہ لیا تیاری ہو رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اس مدینے میں چونکہ یہود کی آبادی زیادہ تھی اس لیے منافقوں کی یہاں بڑی تعداد ہے جو. جتنے منافقین آپ کو ملیں گے ایک ایک کر کے شمار کر لیجیے یہ سب کے سب یہودی قوم کے ہوں عام طور اسی لیے مجھ سے ایک مرتبہ مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسین فرماتے تھے کہ جب کوئی یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان تو اس کو مسلمان سمجھتے ہی ہیں لیکن فرمایا کہ میرے دل نے کبھی قبول نہیں کیا کہ یہودی بھی مسلمان ہو سکتا ہے منافقوں کی جتنی بھی تعداد ہے آپ شمار کر کے دیکھیں وہ زیادہ تر یہودی اور حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے آپ اس ارشاد کو سنیں اور پھر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں سید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جتنے فتنے اسلام کے اندر اٹھے اس چودہ سو سالہ تاریخ میں جتنے فتنے بھی آپ کو اسلام میں نظر آتے ہیں اگر آپ ان کو کورید کورید کے دیکھیں گے کھود کھود کے دیکھیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی یہودی ملے گا فرمایا کہ یہ پوری تاریخ ہے یہ مسلمانوں کی مدینے میں منافقین کی بڑی تعداد ہے اس لیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت مکے میں زیادہ تر مشرق آباد ہیں مدینے میں زیادہ تر یہود آباد ہے اور انہی لوگوں نے کفر کو اپنے دل میں چھپایا اور اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے رہے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاری میں مصروف ہیں منافقین نے مسلمانوں کے گھر جا جا کر ایک ایک کے گھر جا جا کر ان سے یہ کہا کہ اب تک تمہارا مقابلہ جن قوموں کے ساتھ ہوا ہے ان کو تو بے شک تم نے دبا لیا لیکن دیکھو رومیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا ہے اگر تم نے کہیں رومیوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو تم واپس نہیں آؤ گے مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اگر ان سے مقابلہ ہوا تو واپس نہیں آو گے تو وہ کون سا بدبخت ہے جو اس نیت سے شریک ہو کہ ہم واپس آئیں گے اگر ہم کام آ جائیں گے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی منافقین نے کہا کہ اچھا کہ تو سوچو اور باہر کرو کہ پچھلے سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحت میں تو مبتلا ہو گئے تھے اور اس سال کی فصلیں تمہاری تیار کھڑی ہوئی ہیں اگر تم انہی کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال اور تمہارے اوپر مصیبت اور کہتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا عصیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کام کریں اللہ ہمارے کاموں کی حفاظت کرے گا ہم اگر راہ خدا جہاد لیے اگر ہم نکل کھڑے ہوتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہماری کھیتیوں کی حفاظت کرے گا ہماری فصلوں کی اللہ تعالی حفاظت کرے گا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ فصل تباہ ہوتی ہے منافقوں کو دراصل خیال یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جا کر نماز تو پڑھ لیتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں روزے کا حال اللہ کو معلوم ہے وہ تو گھر میں بیٹھنے کی چیز ہے پتہ نہیں رکھا نہیں رکھا ہے لیکن یہ جہاد کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ہم صرف دکھانے کے لیے جائیں کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں تو ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ کہیں جان نہ گواں بیٹھے اس لیے ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں میں ایسی ریشہ دوانی کی جائے کہ مسلمان جہاد کے لیے تیار ہی نہ ہو اور ہمیں بھی جانا نہ پڑے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا نہ انہوں نے سارے گزشتہ کے تحت کی پرواہ کی نہ اس کی فصلے تیار کھڑی تھی نہ اس کی پرواہ کی نہ اس کا انہوں نے خیال کیا کہ موسم گرم ہے نہ اس کا خیال کیا کہ جگہ دور ہے نہ اس کا خیال کیا کہ رومیوں سے مقابلہ ہے تقریباً تیس ہزار کا لشکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ روانگی سے قبل آپ جگہ کا نام نہیں بتاتے تھے لیکن اس موقع پر آپ نے خاص طور پر یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ ہمیں تبو کی طرف جانا ہے اور مطلب یہ تھا کہ موسم نا صافگار ہے جگہ بہت دور ہے تو جتنی تیاری کر سکتے ہو اتنی تیاری کر لینا کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم کہیں قریب جگہ پہ جا رہے ہیں اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ اور نام بھی بتا دیا لیکن یہ تیس ہزار کا جو لشکر ہے یہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں ہے گھوڑوں کی تعداد تھوڑی ہے اتنی تعداد کم ہے کہ یہ لکھا ہے کہ باری باری سے جب صحابہ اس پر سوار ہوتے تھے گھوڑوں پہ تو ایک ایک گھوڑے پر دس دس مجاہد سوار باری باری سے جس کا مطلب یہ کہ سواریاں بھی کم ہیں ہتھیار بھی کم ہیں ساز و سامان بھی کم ہے موسم بھی نافازگار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ اور منافقوں کی ایک نچل سکی وہ برابر مسلمانوں کو بہکاتے رہے اور مسلمانوں میں یہ خیال پیدا کرتے رہے کہ دیکھو رومیوں سے مقابلہ بڑا شدید اور بڑا سخت ہے ان شریک ہونے والوں میں بڑے جلیل قدر صحابی حضرت کاتب نے مانی رضی دی اللہ تعالیٰ جو تیاری کر رہے ہیں لیکن تیاری کرتے کرتے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ روانہ ہو گئے تو سوچنے لگے کہ اچھا میرے پاس تو اپنی سواری موجود ہے تو میں آج نہیں کل چلا جاؤں گا اور جا کے مل جاؤں گا لشکر سے اور بھی بعض دوسرے صحابہ ہیں جن کا نام حدیث میں لکھا گیا ہے ابن مالک ہیں ہلاد ابن امیہ ہیں مرارہ ابن ربی ہیں یہ تین ہیں اور تینوں کا ہاتھ یہ ہے کہ یہ جانا چاہتے ہیں لیکن تیاری کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آج چلتے ہیں کل چلتے ہیں اسی میں وقت زیادہ گزر گیا یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک میں پہنچے تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ رومیوں کا جو لشکر حملہ کرنے کے لیے آنے والا تھا اس کو جب یہ پتا چلا ہے کہ رسول اللہ حیات ہیں اور مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر مقابلے کے لیے آیا ہے تو یہ خبر سنتے ہی رومیوں کا لشکر واپس چلا گیا وہ تو یہ سمجھ کر آ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کا کوئی وارث باقی نہیں رہا ہے اور مسلمان غربت کے مارے ہوئے ہیں اس لیے ان کے اوپر حملہ کرنا آسان ہوگا لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں تو ان کی ہمت نہیں ہوئی واپس جانے کے مختصر کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں واپس تشریف لا رہے ہیں جب یہ اطلاع نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو حضرت کاب نے مالک ربی اللہ تعالی عنہ کو اور ان صحابہ کو جو آج اور کل اور کل اور پرسوں کرتے کرتے وقت گزر گیا اور نہیں جا سکے ان کو بڑی فکر ہوئی اور خاص طور سے ان منافقوں کو بڑی فکر ہوئی کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہ رومیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں واپس آنے کا سوال نہیں ہے لیکن اب اگر یہ واپسی ہو رہی ہے تو ہم سے پوچھا جائے گا ہم کیا جواب دیں گے کیوں نہیں شریک ہوئے تو منافقوں کا مسئلہ تو اس لیے آسان تھا کہ ان کے ساری زندگی کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے چلو یہاں بھی جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لیں گے؟ لیکن حضرت کا مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر مجھ سے رسول اللہ نے یہ سوال کیا اور پوچھا تو کیا میں بھی کوئی جھوٹی موٹی بات بنا کر پیچھا چھوڑا دوں انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جھوٹ تو اس سے بولے جس سے جھوٹ چھپ سکتا ہو اگر میں کوئی جھوٹ اور غلط بات کہہ رسول اللہ کے سامنے تو میں ادھر کہہ کے ہٹوں گا ادھر اللہ کی وہی جو صحیح بات ہے وہ بتا دیں اور ایسا ہوا ہے اٹھائیسویں پارے میں قرآن کریم کی ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ اس اصرن نبی یو الہباد ازباجی ہی حکی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازوا کے میں سے ایک زوجہ میں کان میں چپکے سے بات کہی اور یہ آپ نے فرما دیا کہ دیکھو اس کا ذکر کسی دوسری بیوی سے نہ کرنا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوا کے میں سے دوسری بیوی سے اس واقعے کا ذکر کر دیا بات ختم ہو گئی ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے ایک بات بطور راز کے کہی تھی چپکے سے بات کہی تھی تم نے وہ بات دوسری بیوی کو بتا دی وہ یہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گی کہ میں نے بتائی ہے یا نہیں بتائی لیکن یہ بتائیے من امبا کا حاضا آپ کو کس نے خبر دی ان کو یہ خیال ہوا کہ جس سے میں نے یہ بات کہی تھی وہ کیونکہ میری سوگن تھی شاید میری شکایت کے طور پر رسول اللہ تک یہ بات پہنچا دی کہ انہوں نے بات چھپائی مجھے تو مجھے معلوم تو ہو جائے وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نے کہی یا نہیں کہی ہے من امبا کہا جا آپ یہ بتائی آپ کو کس نے بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو کسی بیوی نے نہیں بتایا قال نبا انلی ملک بھی مجھ کو اللہ نے وہی کے ذریعے سے یہ بات بتائی ہے کہ تم نے وہ بات راہ نہیں رکھی ہے مجھے کسی نے ذکر نہیں کیا اور مجھے کسی نے نہیں بتایا تو اندازہ لگائیے جھوٹ تو وہاں ہونے جہاں پر کہ جھوٹ چل سکتا ہو اگر غلط بات کہی اور اللہ میرے پاس کوئی حضرت کاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بات تو میں نے سچی کہہ دی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحابہ کو اور فرمایا حضرت کاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حکم دے دیا اس بات کا کہ مسلمان کاب بن مالک سے سلام کلام پیام سب بند کر بائی کاٹ کرتے حضرت کا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ دیکھیے میں بھی اگر کوئی غلط بیانی کرتا شاید میرا بھی پیچھا چھوٹتا لیکن اب میں کیا کروں اور مجھے یہ بھی خیال ہوا کہ آیا اور بھی میرے علاوہ کوئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ یہ بھی اسی طریقے سے جہاد میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی حکم ہوا ہے کہا تم نے مالک رضی اللہ تعالی عدم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ حکم دینا تھا کہ مسلمان بائیکاٹ کریں مجھے ایسا پتا چلا کہ زمین اور آسمان اور دنیا بدل گئی دنیا تو کبھی نہیں بدلتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان کو بیٹھے بیٹھے خوشی حاصل ہوتی ہے کہتی میری دنیا بدل گئی ایک انسان کو بیٹھے بیٹھے کوئی غم لگ جائے تو کہتا میری دنیا بدل گئی علامہ اقبال کا شعر ہے اور صحیح کہا میں اب سمجھا میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں دنیا میرا دل ہے میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں دنیا میرا دل ہے بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا کہنے لگے کہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے لیکن میرے لیے تنگ ہو گئی ہے جس کو میں سلام کرتا ہوں کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا کوئی میری طرف رخ کر کے بات نہیں کرتا قادم بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے دوسرے ساتھی جو وہ تو ضعیف العمر تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہر وقت روتے تھے اور میں اپنے گھروں میں روتا بھی تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مسجد میں بھی جاتا تھا میں رسول اللہ کے لبوں کو دیکھتا تھا کہ آیا جواب دینے میں آپ کے لب ہلے ہی یعنی اس سے کم سے کم یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ جس کا نام واقع محبت ہے وہ کیا حضرت کابل مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ طرح طرح کے خیالات اور وسف سے میرے دل میں آتے تھے ایک خیال میرے دل میں یہ آتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے ناراض ہیں اگر کہیں اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو رسول اللہ تو میرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی بدبکی سمجھی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں میری موت واقع ہو اور رسول اللہ میرے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں اگر رسول اللہ ناراض رہے اور مجھے موت آ گئی تو کیا پھر یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ اگر کہیں اسی حالت میں اگر رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو اگر آپ دنیا میں موجود ہیں منت سماجت کر کے میں معافی مانگ سکتا ہوں لیکن اگر اسی حالت میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو میری دنیا بھی خراب ہوئی آخرت بھی خراب ہوئی حضرت بن رضی اللہ تعالی سخت پریشان <سلام> اتنے میں فرمانے لگے کہ میرا ایک چچا جات بھائی تھا اور میں نے اس پر بڑے احسانات کیے تھے ایک تو خون کا رشتہ اور میں نے اس سے پہلے بارہا کہا ہے خون کا رشتہ دیکھنے میں بڑا طاقتور رشتہ معلوم ہوتا ہے لیکن خدا کی قسم عقیدے کے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ نہیں ہے دین کا رشتہ اور عقیدے کا رشتہ تو وہ رشتہ ہے جو سب رشتوں کو کاٹ دیتا ہے لیکن عقیدے کے رشتے کو کوئی رشتہ نہیں کاٹ سکتا زبان کا رشتہ وطنیت کا رشتہ خاندان اور نسل کا رشتہ یہ سب وہ رشتے ہیں جو اتنے کمزور ہیں اتنے کمزور ہیں کہ جب عقیدے اور دین کا رشتہ آتا ہے تو وہ ان تمام رشتوں کو کاٹے قطع. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے مدینے میں اور مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر آپ جہاد فرما رہے ہیں تو آپ کے ایک صاحبزادے ہیں جو اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہوئی. وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے کچھ دنوں کے بعد اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ بھی مسلمان نے بیٹے نے کسی سے یہ واضح نقل کیا کہ جب میرے باپ مسلمانوں کی طرف سے اور میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا تو میری تلوار کے آگے باپ کا کئی مرتبہ سر آیا لیکن میں نے باپ سمجھ کے تلوار ہٹا لیے کہیں حضرت۔ ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی فرمایا کہ خدا کی قسم جب میرا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا اور میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا اگر میری تلوار سے آگے میرے بیٹے کا سر آتا تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا کافر سمجھ کے قتل کرتا جس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں دین کا اور عقیدے کا رشتہ جو ہے یہ سب سے زیادہ قوی رشتہ ہے اس سے زیادہ طاقتور کوئی رشتہ نہیں ایک تو چچا چچاذات بھائی ہیں دوسرے احسانات بھی ہیں اور احسانات کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے اس میں بھی کچھ مرووت کچھ لحاظ کرنا پڑتا ہے حضرت کاب ابن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ میرا چچا جات بھائی ہے جس کا نام ابو قتادہ ہے میں اس کے پاس گیا اس کے باغ میں میں نے کہا کہ یہ بھائی بھی ہے میرا اور میرے احسانات بھی اس کے اوپر ہیں میں نے جا کر السلام علیکم کہا اس نے منہ پھینک لیا مجھے بڑا گسا آیا میں نے کہا کہ تو سچ بتا کیا میں مسلمان نہیں ہوں کیا تو میرا چچا جات بھائی نہیں ہے کیا میں نے تیرے اوپر احسانات نہیں کیے اس نے کہا کہ آپ میں تیرا چچا جات بھائی بھی ہوں آپ کے احسانات بھی میرے اوپر ہیں یہ سب بات اپنی جگہ پر ہے لیکن جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہیں میں سلام کا جواب بھی نہیں دوں کاغذ نے مان کر دی اللہ تعالی رولے لگے چار اگست ان کا روٹنگ <ہوتے> یہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ رسول اللہ کی مرضی ایک طرف ہو گئی معلوم ہوتا تھا کہ زمین اور آسمان سب رسول اللہ کی مرضی کی اور کافی بھی مالک کو اس پورے محاورے میں کوئی پوچھنے والا نہیں حضرت کات ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آ رہا تھا تو کوئی شخص راستے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کاپ ابن مالک کہاں ہیں کسی نے کہا کہ یہ آ رہے ہیں میں نے کہا کیا بات ہے اس نے مجھے ایک خط دیا وہ غصام کے بادشاہ کا کافر بادشاہ کا خط تھا اور اس نے یہ لکھا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پیغمبر آپ پر ناراض ہو گئے ہیں آپ سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں اس لیے اگر ایسی بات ہے تو آپ ہمارے پاس آئیے ہم آپ کی بڑی خاطر مدارات کریں گے بہت ہم آپ کے لیے اپنے انتظامات وغیرہ کریں گے آپ اس کی پرواہ نہ کریں اور آپ ہمارے پاس حضرت کاتب نے مالک رضی اللہ تعالیٰ اس خط پڑھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ کیا جو پہلے سے مصیبت آئی ہوئی تھی وہ کم تھی جو دوسری مصیبت آ گئی سامنے اور وہیں غصے میں لے کے اس خط کو تھاپتے ایسے موقع پر عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ دشمنوں کے دل میں اور کافروں کے دل میں درد ہوتا ہے اور وہ ہمدردی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کر اللہ وجہ کے درمیان میدان صفیر کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے ایک طرف حضرت علی کی فوجیں ہیں دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ کیسر روم نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو اور یہ لکھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے اور حضرت علی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں آپ پرواہ نہ کریں آپ کو جس قسم کی امداد کی ضرورت ہو آپ مجھے لکھے میں آپ کی مدد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے فرمایا کہ جب کافر, جب کفر اسلام پہ مہربان ہو تو سمجھ لینا یا کفر کفر نہیں رہا یا اسلام اسلام نہیں رہا باند. یہ تو ہو سکتا نہیں اسلام اسلام اپنی جگہ پر ہو کفر اپنی جگہ پر ہو تو کبر مہربان کیسے ہو سکتا ہے ضرور اس میں کوئی بات ہے حضرت امیر معاویہ نے جواب لکھا او نسرانی کتے میرے اور حضرت علی کے اختلاف کو دیکھ کر اگر نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تو اسلام کے اوپر حملہ کرے تو یاد رکھ اگر تون نے ایسا ارادہ کیا تو میرے اور علی کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا علی کے لشکر سے پہلا نکلنے والا سپاہی معاویہ ہوگا اسی طریقے سے رسان کے بادشاہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ کاب نے مالک کے ساتھ آج میں ہمدردی کروں ہوں پیغمبر اسلام سے ان کو لڑا دوں حضرت کاب نے مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو چالیس دن کے بعد یہ حکم ملا کہ آپ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جائیں اس لیے کہ جب رسول اللہ ناراض ہے ساری کائنات آپ سے ناراض ہے بیوی بھی آپ کے پاس نہیں ہے حضرت کاب نے مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی جدا کر دیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں آج اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں بھئی یہ تو ٹھیک ہے لیکن عزیزداری بھی تو کوئی چیز ہے بھئی تعلقات بھی تو کوئی چیز ہے بھئی احسانات بھی تو کوئی چیز ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب وہاں دین سے محبت اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو جائے تو پھر انسان دو ٹوک یہ کہتا ہے فرمایا کہ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمی ز گل اس چمن میں پیر وے بلبل ہو یا تلمی ز گل یا سراپا نالا بنجا یا نوا پیدا نہ کر بیچ بیچ کی بات نہیں جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا ایک طرف ہے اور اس کی مرضی ایک طرف ہے تو پھر مسلمان نہ خون کا خیال کرتا ہے نہ احسانات کا خیال کرتا ہے نہ تعلقات کا خیال کرتا ہے حضرت کام نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل نہیں ثابت کرتی ہے پھر یہ کہ کوئی دشمنی نہیں تھی اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے لڑنا اور اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنا اس کا مطلب آج ہماری اور آپ کی سمجھ میں آنا مشکل ہے کیوں اس لیے کہ جس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لڑتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے لڑتے تھے دوستی کرتے تھے تو رضا کے لیے کرتے تھے وہ زمانہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے ہم اور آپ جس زمانے میں ہیں وہ زمانہ ایسا ہے دوستی بھی کرتے ہیں تو غرض کے لیے لڑتے بھی ہیں تو غرض کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تو اصل میں یہ دیکھا ہے کہ یہاں سب کے سب اصل میں غرض ہی کے بندے ہیں اس لیے ہم نے وہ زمانے نہیں دیکھا کہ جس زمانے میں لڑتے بھی تھے تو رضاء الہی کے لیے لڑتے تھے دوستی کرتے بھی تھے تو رضاء الہی کے لیے کرتے تھے حضرت مولانا تھانویر رحمتہ اللہ علیہ نے موائز میں بھی نقل کیا ہے اور واض میں اکثر مولانا اس واقعے کو بیان فرمایا کرتے تھے حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان الولیا نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے یہ ایک بڑے پکے صاحب شریعت بزرگ ہیں کہیں جھول جھال گوارا نہیں کر سکتے اور حضرت سلطان جی کے یہاں اس زمانے میں سیما ہوا کرتا تھا اور وہ سیما بھی چونکہ آپ نے تو دیکھا نہیں ہے تو آپ نے تو اصل میں یہ گانے بجانے کا نام ہی شاید سیما سمجھا ہوا ہے گانے بجانے کا نام سیما نہیں اس زمانے میں عشقیہ اور محبت کے اشعار وہ سنا کرتے تھے ہلکا ہوتا تھا مل کے پڑتے تھے لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی تبلا ہے سارنگی ہے اور آرام ہے مضامیر وغیرہ نہیں ایک دفعہ سیما ہو رہا تھا تو حضرت قاضی ضیاءدین سلامی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کسی نے کہا کہ حضرت وہاں بدت کا ارتقاب ہو رہا ہے چلیں بدت کو مٹائیں چلتے قاضی قاضی ضیادین سلامی رحمت اللہ علیہ نے شاگردوں کو اپنے تیار کیا اور اپنا ایک جلوس لے کے وہاں پر پہنچے وہاں دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے سیما ہو رہا ہے اندر جانا چاہتے بھی اتنی ہے نہیں جا سکے تو حضرت قاضی الدین سنامی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میاں یہ جو تنابے ہیں خیمے کی یہ کاٹ دو خیمہ گر جائے گا ختم ہو جائے گا تو وہ جب تنابیں کاٹتے تو تنابے کاٹنے کے باوجود خیمہ ویسے ہی معلق ہے اسی طریقے سے لیکن پختگی دیکھیے دین اور شریعت کی شاگردوں سے کہا کہ اس کو تم کرامت نہ سمجھنا کرامت وہ ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہو یہ خلاف سنت ہے اس لیے استدراج ہو سکتا ہے کہیں تم اپنا عقیدہ خراب نہ کر لینا اور یہ کہہ کے کہ طالب علموں کو لے گئے چلو پھر کسی وقت آئیں گے بڑی سخت چشمک رہتی تھی لیکن اس کے باوجود دلوں کے اندر جو محبت تھی اللہ اکبر خدا کی قسم آج میں کہتا ہوں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والوں میں وہ محبت نہیں جو قاضی ضیاءدین سنامی اور حضرت سلطان جی کی ایک دفعہ حضرت سلطان جی نے یہ کہا کہ قاضی صاحب آپ مجھے پریشان کرتے ہیں اگر میں رسول اللہ سے آپ کو یہ بات کہلواتوں تو کافی زیادتی سلامی نے یہ سوچا کہ میاں کہلوانا نہ کہلوانا تو بعض کی بات ہے لیکن یہ آدمی اتنے بڑے پائے ہے کہ یہ چاہے تو رسول اللہ کی زیارت کرا دے گا تو فرمایا میں نے یہ سوچا میاں مسئلہ طے ہو یا نہ ہو اس کے ذریعے سے رسول اللہ کی زیارت تو ہو جائے گی جی. کتنی عظمت ہے دل میں انہوں نے کہا کہ اچھی باتیں کہلوائیے انہوں نے کہا آنکھیں بند کر لیجیے آنکھیں بند کر لیں دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے دوست کو کیوں پریشان کیا مگر آپ صاحب نے پختہ تھے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم یہ حالت بیداری کی ہے یا خواب کی ہے اس لیے کہ مجھے آپ نے اپنے کلام کے اندر اور حدیث پڑھ کے بتایا آپ نے مجھے منع فرمایا ہے اس غنا سے منع فرمایا ہے اس لیے میں تو اصل میں اس کی لاج اور اس کی عزت رکھنے کے لیے منع کرتا ہوں رسول اللہ نے یہ بات سنی اور سن کر تبسم فرمایا اور تبسم فرما کے کیسی ختم ہو گئے انہوں نے کہا آنکھیں کھولو میں نے آنکھیں کھولی فرمایا دیکھو کہلوا کہ بھی دیا فرمایا ہم نے یہ کہا ان سے اور یہ بھی خبر ہے کہ میں نے کیا کہا وہ بات اپنی جگہ رہ گئی ویسے کہ ویسے جب انتقال ہونے لگا حضرت قاضی ضیاؤدین سنامی رحمت اللہ علیہ کا تو حضرت سلطان جی کو پتا چلا کہ ان کی حالت خراب ہے تشریف لے گئے مکان پر قاضی ضیاء الدین سنامی کو اطلاع ملی کہ سلطان جی تشریف لائے ہیں فرمایا کہ کے میرا نظر شروع ہو چکا ہے کہتے جا کے کہ میرا نظر شروع ہو چکا ہے میں اپنی اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور اس وقت میں میں کسی بدتی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا حضرت سلطان جی سے آ کے جب کہہ دیا حضرت سلطان جی نے کہا کہ آپ جا کر یہ خبر کر دیں کہ میں ایسا بے ادب نہیں ہوں اس بدت سے توبہ کر کے آیا ہوں مجھے آپ کا مذاق معلوم ہے توبہ کر کے نظر حضرت قابل یہ سلامی نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کے کہا کہ جاؤ یہ صافہ بچھا دو اور حضرت سلطان جی سے کہو کہ اس کے اوپر پاؤ رکھ کے تشریف لائے یہ تو کل کی بات ہے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جو اختلافات ہوتے تھے وہ اختلافات کیسے لاہیت کے اوپر مبنی ہوتے ہوں گے یہ تو ابھی سو سال کی بات ہے چند سو سال کی کہ یہ آپ کو منظر لگا آ رہا ہے تو خیر مسلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ یہ من کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اس چمن میں پیروے بل بل ہو یا تلمی سے گل یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر آپ معلوم کریں کوشش کریں اللہ کی رضا کس طرف ہے منشل خدا بندی کس طرف ہے رسول اللہ کا منشا کس طرف ہے اور جب یہ منشا صاف ہو جائے کہاں کا عزیز کیسا عزیز کس کی رشتہ داری کہاں کی رشتہ داری ہم کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے اوپر چلنا چاہیے یہی اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ کے اس میں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وہاں دورانہ الحمد للہ الحمدللہ الحمدللہ علی ذات عظیم الصفات سمی السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الزکر مطالعل الامر جلیل برحان فقیمل الاسم عزیز العلم وسیع الم کثیر الغران جميل السناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان نشهد أن لا إله إلا الله بعده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس وحد الله فإن التوحيد رأس الطاعات وملاك الحسنات وبه تتم الصالحات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ غ... وَغَوَى <تصفيق> فَيا أَيُّهَا النَّاسُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّاخَّةِ فَإِنَّ الصَّاخَّةَ قَرِيبٌ وَإِنَّ الْعَبْدَ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ <تصفيق> بين أجل قد مظى لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض به فليتزود العبد المؤمن من دنياه لآخرته ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقت فقال الله تعالى في القرآن الحميد لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين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 ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاماً لمن جعد به وكفر ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغذ وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَسَنَّ بِمَلَائِكَتِهِ الْمُصَبِّحَةِ الْخُدْسِي وَصَلَّىٰ بِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَرِيَّتِ جِنِّهِ وَإِنْسِ فَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی تالان ولا اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ و ددئی سید ابی محمد الحسن حسن و ابی عبد اللہ حسین رب اللہ وحلا ادتی راہن وحلا عند دلہ والناس مرد من ول اریاس ابھی مرت ہمز تبل الفضل العباس رضی الله تعالی عنہما وعلا تمام العشرت المبشرت صلاکا وسلاما دائمین متلازمین الى یوم الدین اللہم اعز الاسلام والمسلمین وخذل الكفرت والمنافقین والمشرکین اللہم شدد شملہم اللہم مزق جمعہم اللهم دمر دياره اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واقذل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل اللهم امهات مطمئنه صائره البلدان المسلمين وقت بالله المستكرا والسلامه والعافيه علينا وعلى عبادك الحجاج والغزات والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من امه محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اللہ یا امر بل عدل احسان و عیدل قربا و ینا فحشا اول من کرم لم تذک کر احم و اتم و اکبر ہر گھر میں لڑائی ہے ہم آپ کے سامنے ایک تجویز لے کر آئے ہیں اور اس تجویز کی وجہ سے اتفاق ہی اتفاق ہو جائے گا اور وہ تجویز یہ ہے کہ چھ مہینے آپ ہمارے بچوں کی پرستش کر لیا کیجیے چھ مہینے ہم آپ کے خدا کی زندگی اگر اس موقع پر نرمی کے ساتھ کلام کیا جاتا تو سننے والا یہ کہتا راہ پر ان سے لگا لائے کہ ہیں باتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقات بات ہو جائے اب گی اکارن فرمایا کہ نہیں یہ موقع ہے اس بات کا کہ آج ایسا اختیار کیا جائے کہ آئندہ دلست نہ کریں اس بات کو دیکھ کر میں ایسا دوں معلوم ہوا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا غصہ آج لیے ہے کہ تم لوگوں کے لے کے آئے ہو اسلام کو بنانا مشکل ہے یہ کیا ہند کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے تو میں نے ایم پی کہ کے پرانے نے ہم کو آزاد کلام بھی سکھائے ان آزاد کلام میں یہ بھی ہے منولا اے مسلمانوں دوسری قوم رائےنا رائے نہ کہے تو تم بکنے دو انہیں کہنے دو لیکن اگر تم یہ مفہوم ادا کرنا چاہتے ہو کہ راہنا میں ہے تو یہ مقہوم رائےنا کے درد سے ادا نہ کرے ان کے درد سے ادا کرے وجہ یہ ہے کہ رائنا کے اندر ایک معنی ہے رعایت کے اور دوسرے معنی ہے رونت رائم کے معنی آتے ہیں بے وقوف اور احمد اور رعایت کے معنی آتے ہیں لحاظ کے تو جب مسلمان رسول اللہ کو رائےنا رائےنا کہتے تھے تو ان کا مطلب رعایت سے ہی ہوتا تھا ایسا تو کوئی بند بخت مسلمان نہیں ہو سکتا کہ ان کا مطلب رود مگر یہود اور دسمنان اسلام جب رسول اللہ کو راہینا کہتے تھے تو ان کا مطلب رولت سے ہوتا تھا انہوں نے میں کہا کہ رسول اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم وہ لفظ ہی استعمال نہ کرو کہ جس لفظ کے دوسرے معنی سے ادبی سے نکلتے ہو وہ لفظ معاملہ جس سے معلوم ہوا کہ الفاظ کے استعمال میں بھی اسلام نے اور قرآن نے ہم کو پابند کیا ہے الفاظ وہ بولے جائیں جن الفاظ کی اڑان اور سنت میں نہیں جاگر ہے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا حضرت شہ الد رحمت اللہ علیہ اور سیر مولانا محمود بن نہ حضرت مولانا شبیر رحمت صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور مایا کہ جب حضرت صاحب المن رحمت اللہ علیہ مالکا سے چھوٹ کر تشریف لائے تو ہندو مسلمان مولانا محمد علی مولانا شوکت علی اور بہت سے لیڈر مولانا کو لینے کے لیے بمبئی کی بندر گاہ چکے اور جب تشریف لے آئے حضرت تو پھر آپ کو جلوس کی شکل میں لے جاتی ہے مولانا شوکت علی پاس بیٹھے مجمعے سے آواز آئی میں گل ہسن حضرت جے ہو. اگر سپلن کلال نے فوراً روک لیا اور فرمایا بھائی خیرو میں تو لا رہے تقبیر چھوڑ کے گیا تھا یہ جے کاری کر پھلکنے لگے یہ ہے وہ اللہ والے کے تمام عمر سیاست میں گزاری اور سیاست کی غیر مسلموں کے ساتھ گزاری لیکن خدا کی پسند زندگی ہر قتلے کے خلاف گزاری یہ ہے اللہ مولانا شوکت علی نے کہا کہ حضرت جے ہوئے کا ترجمہ ہے فتح پر مایا کے اگر چرجمے ہی بے قناز کرنی ہے تو اللہ کا ترجمہ بھی رانگ رام کر لوں تمہیں کس نے تو نہیں اجازت دی ہے کہ تم نرجے اللہ ہو اس طرح جگہ جو ہو اس نے کہا آپ نے اندازہ لگایا اسلام کی ایک خصوصیت ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر موقع پر اسلام کا وہ اثر ظاہر ہوتا ہے اس لیے میں نے حل کیا الفاظ کا بھی جہاں تک معاملہ ہے الفاظ ہم وہی استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کو اڑان اور سنت نہیں جا حدیث میں آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب جی مت لاتا تھا تو لوگ کہا کرتے تھے اب اس تک مطلب اس کا ہوتا تھا جی مت لاتا ہے نفس میرا خدیس ہو گیا سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ایمان کے نقش میں ایمان ہوتا ہے وہ کبھی کبھی نہیں ہو سکتا اے مسلمانوں خبروں تک وقتی کا غرض استعمال کرنا تم بند کر کے اس کا استعمال کرنا میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پرانے کریم نے ہم کو آزاد کلام بھی بتائے ہیں کہ ہم کو کون سا مرد کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے ایک مجھے واقعہ جاتا ہے آلمگیر بڑے دیندار سلاقین بادشاہ سے ہیں ان کے دربار میں رہنے سے سارا ملازم چلے آتے جن کا کام تھا پتی کا پانی اور یہ اللہ والے تھے پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص پسیدہ پڑھے گا لیکن شاعروں کو ان کا چونکہ وابستہ تھا اس لیے انہوں نے الگ بھی نہیں کیا تھا ایک شاعر نے کہا کہ حضرت ہم تو بالکل شاعری بھول جائیں گے آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے ایک تو سیدھا رہنے کی اجازت ہے فرمایا کہ اچھا ہم دربار منعقد کرتے ہیں تم پسیدہ بن دربار منقید کیا گیا شاید صاحب تشریف لائے تفریح سنانے کے لیے اور فرمایا کہ اے تازے دولت برطرف اے تازے دولت برطرت از ابتدا کا انتہا اے او ہستی سے تیرے سر پر اب ازب سے لے کے اب تک تاج رہے کلکت کا کیسی بہتری عالمگیر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا بادشاہوں کو اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا اچھی جی نہیں لگتی کہ ان کو پختر تاج کی دعا دی جی جائے اس سے بڑے لیکن عالم آلمگیر نے کہا کہ بے ہو گیا جبردست خبردار ہمارے دربار میں سے پسیدہ کرانے کا قابل نہیں ہے کہا کہ حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کیا قصور ہو گیا میں نے تو یہ کہا ہے ایسا کے دولت بر طرف اب ابتدا इसमें انتہا اس میں تو کوئی گاڑی نہیں ہے آلمگیر نے کہا کہ تمہیں سختی کرنا آتی اور سختی جو ہے اصل میں وہ اشار کو تولنے کے بعد جس طرح آپ چاول ہیں شکر تولتے ہیں آتا تولتے ہیں اسی طرح اشعار کو بھی تولا جاتا ہے لیکن بھائی وہ عربی فارسی کے اشعار کو تولا جاتا ہے انگریزی کے نہیں تولا جاتا بلا بات سے کرتے ہیں انگریزی کے اشہار میں تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک مشرا اتنا سر دو کوے کے برابر اور دوسرا مشرا ایک ہاتھ کے برابر وہاں بات کا سواجی بات جیسے کسی زمانے میں خاکانی آیا تھا ایران سے بھاگ کے یہاں پر ہندوستان میں تو اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں خاقانی ہوں اس لیے کہ جانتا تھا کہ لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے پھٹے ہاتھ برا حال اس کا درباری سائل کے لیے کہنے لگا کہنے لگا حضور میں بھی سائل ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دی تو بھی آپ کو کچھ کلام اپنا سنا دوں اس نے وہاں کہ سے سناؤ اپنا کلام آج میں نے ایک شیر لکھا اس لیے بازار رفتم و خریدم گنا <تصفيق> یہ ایک مشرہ ہوا توڑ لیجیے بازار رفتم و خریدم گنا یہ لاؤز و برب دننا سے ملے تنہنا سے لاہ سے ملچل ریل وسوا سے خننا سل یہ وسلو سو کی سے میں نے نے بڑا کہا لگایا اس نے کہا یہ تو بڑا جوکر آدمی معلوم ہوتا ہے اس نے کہا یہ تو بتاؤ یہ ساری صورت سورج کرتی تم نے آخر میں سے سین کیوں نکال دیا اس نے کہا حضور اگر سین لگا دیتا تو مشرا بس جاتا میں جنگ یہ تو بڑا بے وقوف آدمی معلوم ہوتا ہے اس نے اپنے دل میں یہ طے کیا کہ میں اسے کل دربار میں لے جاؤں گا اور بادشاہ کو یہ سنواؤں گا تو وہ بڑا خوش ہوگا اگلے دن اس سے کہا کہ چلو تم ہمارے ساتھ یہ تو چاہتا تھا خدا کے مجھے لے جائیں وہاں جا کے نیچے کی سب میں بٹھا دیا آپ نے آپ شہر کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جب اشار سنا چکا تو بڑی حفاظت کے ساتھ اس سے کہا بادشاہ سے کہا کہ حضور میں آج کچھ چٹنی کا سامان بھی لایا ہوں پر میں اس سے بھی آپ اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سنائے گا بازار رتم رکھا ایک دم گنا وہ تو تجھے بے وقوف بنانے کے لیے سنا تھا <تصفح> اس نے کوئی نارت سے کہا کہ اے وہ کھڑا ہو گیا اب اس یہ کیا سناتا ہے کہتا ہے کہ پہ پانی نستا تھا فا پانی سف ن ساسانی میں مرانند میں توڑا ادر سافانی جیسا ایمان وقت دوسروں کی سب میں نیچے بیٹھا ہوا ہے اور تم جیسے دوست بے ادر تم پر بیٹھے ہوئے لیکن یاد رکھو میرے ان کے بیٹھنے سے میرے مرتبے میں کبھی نہیں آ جاتی اور تمہارے اوپر پر بیٹھنے سے تمہارا مرتبہ بڑھ جاتا ہے نانند میں چوڑا کے وسط ماسا ابھی رہ فرمایا کہ دیکھو کل وہ اللہ میں اللہ کا اللہ کے اوتاف بیان کیے گئے ہیں وہ صورت نیچے ہے اور تبدیتی ادا میں ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے وہ اوپر ہے اوپر ہونے سے ابو لہب کا درجہ بھی بڑھ گیا نیچے ہونے سے خدا کا درجہ کا پانی میں مگر نند نا دربار میں جو ہوا پانی آ گیا غلط فاخرا دی گئی شاہی اور درباری شاہی وہ بن گیا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اصل میں عالمگیر نے کہا کہ تمہیں پتی کرنا آتی ہے تو نزی تو اس تختی اس طرح ہوتی ہے ایسا جاؤ جی مستقست جی لوم لت بر سرت مستق ہوئے لوم عالمگیر نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی بادشاہ کی شان ایسا قصیدہ کرتا ہے کہ جس کی تختی میں لت بر طرف آئے جس کے معنی ہے پاؤ تیرے کرتے سر مستقست تا انتہا مستقل یہ سونے کے اندر دو ادھر چلا گیا نت ملا گیا تو شاید انہیں لگا حضور مجھے معاف کیجئے میں نے تو ساجے دو کہا تھا یہ میرے پریسوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ دو ادھر چلا جائے گا نت ملا جائے گا اندھنے لگا یہ کہ اگر بات چاہو گی عظمت اور ان کی تعفیم میں ایسی نزاکت ہے کہ وہ سین کی نہ کہا جائے جس کی تقسی کے اندر بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو کہ رسول اللہ جو دونوں بہان کے بادشاہ ہیں ان کی کتنی بڑی شان ہے اے مسلمانوں وہ ورز استعمال نہ کرو جس کے دوسرے مانا بے ادبی اور گستافی کے الفاظ تو مجھے ایک پڑ گیا تھا لبا دی اور نے قریب کو دیکھ لیا کہ ہماری دینی غیرت کو کس طرح برقرار رکھا ہے برا نے پرما ٹیلا بہن اسرائیل اور آملوں ماں ان سب کلاں مرا تم ملا کپون اول کا آیا کی سمن کلیل ستور ایک جگہ سرحد دوسری جگہ ستپور مان دونوں کے ایک مان دونوں کے ایک مگر فرق یہ ہے ایک جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب اللہ نے کیا ہے لہذا اللہ نے برہدون فرمایا اس لیے کہ تمہارے مذہب میں اللہ کے ڈرنے والے فیصلہ کو راحب کہتے ہیں اسلام میں نہیں کہتے اللہ اللہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ وہ آ ملوب ماں انسل تم سب کے کلے ماں محا و تربی و لا تیاتی سمنم کلیلم مسلمانوں کے پیشوا کو متقی تو کہا جاتا ہے باعث نہیں کہا جاتا ہے. اندازہ لگائیے کہ پرانے کریم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ بنی اسلائی کی قوم کی خصوصیت کو الگ بیان کیا اور مسلم قوم کی خصوصیت کو الگ کیا اور میرے دوست اگر پرانے کریم نے اتنے کے کو برقرار رکھا ہے اگر آپ بتائیے میں اگر یہ کہوں علماء کے لیے کہ یہ اسلامی پادری ہوئی میں نے مجھے پاکستان میں علماء سے کہا میں نے کہا کہ بھائی وہ جو تم نے اسلام کی پہلند کاری شروع کی ہے وہ تو بعد میں کرنا ذرا تم بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی پہلے لگائے تو بھول کے اسلامک پاجری اگر کہا جائے تو بتاؤ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مذہبی پہ کو جب جو علما سے یاد کرتا ہے تو ساتھی کا میں نے کہا کہ اگر ہم مسجد کو یہ کہیں کہ یہ اسلامی گرجا ہے مسجد کا لفظ پرانی کریم نے کہا بہن ابلب ممن من منالا نقاب میرے دوست کو بس میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام ایک ایسا دین غورت ہے یہ ایسا یو غیرت والا دین ہے یہ نہ کسی دوسرے کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کے رسم الح اختیار کر سکتا ہے نہ دوسرے کی عبادتیں اختیار کر سکتا ہے نہ دوسرے کے اخلاق اختیار کر سکتا ہے الرجیہ کے اسلام میں کسی کے ساتھ سیبند نہیں لگتا یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ نے جس طرح مخلوقات کے اندر امتیاز پیدا کیا اسی طرح اللہ نے من میں بھی امتیاز رکھ دیا شیریتوں میں بھی اللہ نے امتیاز رکھا اگر ہم نے اور آپ نے گڈمٹ کیا تو پھر وہی ہوگا عورتیں بال کٹاریں مرد ہو لٹ آپ نے دیکھا ہمارے خواہ صاحب رحمت اللہ کا ایک مدرا ہے فرماتے ماتے تھے کہ عورت تو ہے مردانی اور مرد سنانا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ ہم نے طلبے ماہیت کر دی مردوں کا طریقہ اور سے اختیار کر لیں عورتوں کا طریقہ مرد اختیار کر لیں جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں عورتیں رفتہ رفتہ پتلون کی طرح آ رہی ہیں اور رفتہ رفتہ مردانہ لباس اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں اسی طریقے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ اے مسلمانوں نسارا کا لباس نہ اختیار کرو مہود کا نہ اختیار کرو یادوں کو وہ خصوصیت ہے جس سے دین پہچانا جاتا ہے تمہیں جنےو باز نہیں کیا کرتا کیوں یہ ہندو قوم کہہ رہا ہے اور معاف کیجیے گا بات اصل میں وہی کہنی ہے کہ جو حق ہے شرمایا کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں اب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا پردم اپنے بھی فصا مجھتے ہیں بیگانے بھی نہ لاہور تو كبھی كہہ نہ سكا كم یہ جو گائی باندھی جاتی ہے یہ جو گھنگا گلے میں لٹکایا جاتا ہے معاف کیجیے گا یہ مسیحیت کی نشانی ہے یہ انسانیت کی نشانی ہے جو لوگ اپنے گلے میں یہ نشانی ڈالتے ہیں گویا وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا دین محمد سے تعلق نہیں ہمارا خلید والے پہمبت اسی طریقے سے آپ اپنے کپڑوں کے اوپر ہولی کے نشان نہیں ڈال سکتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلم قوم کی نشانی اور مسلم قوم کی علامت ہے جب ہم مصروں سے کہتے ہیں کہ بھائی یہود و نشارہ کا لباس استعمال نہ کرو تو کہتے ہیں مولانا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں پانچوں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تاجر پڑھتے ہیں لباس پہننے سے کوئی ہم یہودی تھوڑی ہو جائیں ہم کوئی نسرانی تھوڑی ہو جائیں میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ کبھی الزام آپ کو دیے ہی نہیں کہ آپ نسلانی اور یہودی ہو جائیں گے خدا نہ کرے آپ کیسے ہو سکتے یہ نہیں ہے لیکن بات سننا جو یہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ لباس دلاس سے یہودی اور نسلانی نہیں ہو سکتے تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیگم کا غرارہ ایک مہینے استعمال کریں بیگم کا دوپٹا ایک مہینے تک استعمال کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ بیوی کا لباس یہ پہنیں گے ایک مہینے تک جب عورتوں میں بیٹھ کے بات کریں گے تو ناچ سے انگلی کے بات کریں گے اس لیے کہ آپ نے یہ مصوالی لباس جو آئے ہیں وہ اس لباس کی جگہ لگائی ہے یہ نہیں کہتے کہ آپ نسل ہو جائیں گے یہودی ہو جائیں گے لیکن یاد رکھیے طور پر یہ اسی قوم کے آئیں گے خصوصیت اسی قوم کی آپ کے اندر پیدا ہوگی اس لیے اسلام نے لباس کے بھی وجود بتائے مرضوں کے لیے بھی بتائے عورتوں کے لیے بھی بتائے اگر دیکھ کے بھائی بات یہ کرنے کی تھی یہ دین دین غیرت ہے دین غیرت سے معنی یہ ہے کہ اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے اس خصوصیت کو جب تک آپ برقرار رکھیں گے تو یہ دین بھی زندہ ہے اور اس دین کو ماننے والی امت و ملت بھی زندہ ہے اور اگر یہ خصوصیتیں ہم نے پناہ کر دی پیمند کاریاں اگر ہم نے آپ نے شروع کر دی یاد رکھیے کہ اس دین بھی پناہ ہوتا ہے اور دین کو ماننے والی ملت بھی پناہ ہوتی ہے یہ چند کلمات سے جو حل کیے اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آسوہ سب کو عمل کرنے کی تحقیق ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے سالانہ جلسے میں خطیب آزم حضرت معنی احتشام الابتانوی نور اللہم ارکدہو افتتاحی خطاب فرما رہے تھے موضوع تھا غزوہ تبوک اور درس عبرت تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چوراسی پہلی منزل کریم سینٹر زیب السائی اسٹریٹ صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین اور میں تیرا یا ہوں یار ہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں تیزار رہوں مجھ کو فقط تجھ ہوں محبت خلک سے میں بیگار رہوں ہر گمز کو فکر میں تیرے مست رہوں سر خوشال رہوں ہر گمز کو فکر میں تیرے مست رہوں سر شال رہوں خوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا منگل خوشیار رہوں اب تو رہے بس میں آخر وائ میرا لائی را لا الہ الا اللہ لائی را علام لائی را عل لائی رولا محمد رسول اللہ. شام ماں بو دے कोई کوئی نہیں कोई नहीं نہیں ترے شوام ماں कोई नहीं بھی कोई نہیں ہے کوئی نہیں ترے شوام नहीं کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سیوا موجودہ ہوتی تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے شیوا موجود ہوتی تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس کاسم میں آخر ونٹے سب ہے میرے علا لال لہو باہو اللہ, ایرا اللہ, ایرا اللہ, ایرا اللہ لائی ع لا محمد اصول سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو و شاہ لمبی ہے تری قدرت کے حضور کے پردے کا میں ہزاروں تیری ادائی کے ہے گواہ خاروں بولو اب کو کا واقف ہارو بولو اب کو کب واقف گو اب تو رہا ہے بس سادہ میں آپ دے دے سب ہے میرے علا لائی لا